بسم اللہ الرحمن الحمد صدق نصر وعز وهزم اللہ وحد صدر وسلم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ محرم کی چوبیسویں تاریخ ہے اور دو ہزار انیس ماہ ستمبر کی تیئیسو تاریخ ہے اللہ جل جلال ہمارے اعمال احوال اقوال اور افعال کو اپنی رضا کے مطابق بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت السلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے تیسرا نکتہ جو کہ فرعونی نظام سلطنت اور حکومتی تکون کے بارے میں ہے اس سلسلے میں استاذ محترم نے کافی معلومات ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ آج کے سبق میں جیسے کہ گزشتہ سبق میں بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں موسا علیہ صلاح وسلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش جاری تھی موسا علیہ السلاط وسلام اور فرعون کے درمیان جو حق و باطل کا مارکہ لڑا گیا اسے قرآن کریم میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان حیرت اور تعجب میں پڑ جاتا ہے آج کے درس کا عنوان اسی مناسبت سے نمو زج الفراؤنی خلا نصوص القرآن ہے یعنی فرعونی نظام میں سلطنت قرآن کریم کے نقطہ نگاہ سے استاذ ابو مساط سوری فق اللہ اصرح فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ جلجل علہ نے فرعون کے واقع کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی ستائی صورتوں میں مفصل مجمل مختصر اور تفصیل کے ساتھ فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں فرعون کا ذکر چھیتر مرتبہ آیا ہے اور اکثر فرعون کا ذکر جہاں کہیں بھی آتا ہے وہاں اس کے جادوگروں اس کے شورا کے اراکین اس کی فوجوں اور اس کے معاونین کا ذکر بھی آتا ہے قرآن کریم میں ستائیس صورتوں میں فرعون کا ذکر آیا ہے فرعون کا واقعہ مذکور ہے خصوصی طور پر صورت الاعراف سورہ یونس سورہ قحا سورہ شعراء سورہ قصص سورہ زخرف ان صورتوں میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وند اعجاز المبلفی تصویر سلطت الفراءون یا و ارکان حافی کل ضمان و مکن و اس علی بحافی سرا الحقی و ادواری ارکان الجند العون قرآن کریم میں جو موجزانہ طریقے سے فراونی نظام سلطنت اور اس کے اراکین کا ذکر کیا گیا ہے آج اس کی عملی تصویر جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اور حق کے ساتھ جو فراونی نظام سلطنت اور اس کے تیکون کی جنگ اور کشمکش جاری ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرعونی نظام سلطنت اور حکومتی تکون جو کہ حاکم کاہن اور معاونین سے مرکب ہے اسے آپ آج بھی جا بجا اور مختلف مقامات میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فرعون اس کے دینی پیشواؤں اور اس کے معاونین نے اہل حق کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور ان کی دعوت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں قرآن کریم میں یہ واقعہ جگہ جگہ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے ہم یہاں بطور نمونہ سورت الشعراء کی آیت نمبر تیئیس سے آیت نمبر 68 تک انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينہما ان کنتم موقنین فرعون اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے درمیان مناظرہ شروع ہے مسا علیہ سلاۃ نے جب توحید کی دعوت فرعون کے سامنے رکھی تو فرعون نے مسا علیہسلاسلام کا مذاق اڑایا ان کے ساتھ تمسخر کیا اور استحضا کیا مسا علیہ السلاۃ وسلام نے توحید کی دعوت دی اور رب العالمین کی حاکمیت کی بات کی تو فرعون تمسخرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کال فراؤن وما رب فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے دراصل اسے ومن رب العالمین کہنا چاہیے تھا لیکن وہ بطور استحزاء اور مزاح کے وما رب العالمین کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے قال رب السماواتی ولاد وما بینا ان کن تموکنین مصعل صلاح وسلم اس کے تمسخر استحضاء اور تحقیری الفاظ کی پرواہ کیے بغیر حقارت امیز رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما دیواما رب العالمین وہ ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا حاکم ہے ان سب کا منتظم اور مدبر ہے ان کنتم موقنین اگر تم لوگ یقین رکھنے والے ہو قال علیمن ہاؤ لہو اللہ تستمیون فراون جو کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلا کہتا تھا کہ میں تم سب لوگوں کا سب سے بڑا حاکم ہوں سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو ہوں کال علیمن ہاؤ الا تست تو اس نے اپنے اطراف میں آس پاس بیٹھے ہوئے شورا کے اراکین اور پارلیمنٹری کو کہا اللہ تست تم لوگ سنتے نہیں ہو مزاق اڑا رہا ہے نا یعنی فرعون آؤن علیہ السلاۃ وسلام کا مذاق اڑا رہا ہے موسا علیہ السلاۃ وسلام اپنی دعوت جاری رکھتے ہیں قال رب کم رب و ابا کم الاولین وہ رب العلمین تم سب کا رب ہے اور تمہارے گزرے آبا و اجداد کا بھی رب ہے قال ان رسول کم ارسل ارسل لمجنون فرعون اپنا مذاق جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے تمہاری طرف جو یہ پیغمبر بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے خال رب المشرقی والم ربا بینا ان کن تمطاقلون مس علیہ صلاحت وسلام اس کی بیہودہ باتوں کی پرواہ کیے بغیر فرماتے ہیں کہ رب العالمین وہ آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے وہ مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کا بھی رب ہے اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے سب کا حاکم اعلی اور بادشاہ ہے ان کن تمطاقلون اگر تم لوگوں میں عقل ہے اگر تم لوگوں میں عقل و دانائی ہے علم و دانش ہے تو اس بات کو قبول کرو فرعون بدماشی اور سرکشی پر اتر آیا ہے اور مسعل صلاحت وسلام کو دھمکیاں دے رہا ہے ین <الْمَسْجُنِين> اے موسا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ کہا میرے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کیا لالن کا من المسونین تو میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا ڈالوں گا میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قانون اور آئین کی جو بھی مخالفت کرے گا قانونی کاروائی اس کے ساتھ کی جائے گی اور اس کے ساتھ نمٹا جائے گا اعلی والی تو کابیشی امبین مساصلا و سلام فرماتے ہیں کہ یہ کام تم اس وقت بھی کرو گے جب میں تمہارے سامنے کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤں یعنی اگر میں کھلی ہوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں تو کیا اس وقت بھی آپ مجھے سزا دیں گے خالفا تی بہین کن تمین صادقین فراون نے کہا چلو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں پیش کرو فعال قا اصو فا ہی صبان اموبین مسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی فعضہ ہی اصعبان مبین تو لاٹھی جو ہے ایک بہت بڑے اجدہ کی شکل میں سامنے آ گئی لاٹھی سے ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا قرآن کریم میں بعض مقامات میں جان کا لفظ آیا ہے چھوٹا سانپ علماء کرام نے ان دونوں آیتوں کے درمیان اس طرح تطبیق کی ہے کہ سانپ جسامت کے لحاظ سے بڑا تھا اور رفتار کے لحاظ سے چھوٹے سانپ کی طرح سمپولیا کی طرح تیز باگتا تھا تیز حرکت کرتا تھا ون فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ مسا علیہ صلاحت نے اپنے ہاتھ کو کھولا آستین کو چڑھایا تو ہاتھ جو ہے سفید اور چمکدار نظر آتا تھا دیکھنے والوں کے لیے فرعون اپنی بدماشی اور سرکشی پر اڑا ہوا ہے اور اپنے اطراف میں جو اس کے شورا کے اراکین ہیں جنہیں قرآن کریم ملا کے لفظ سے یاد کرتا ہے انہیں فراؤن نے کہا ان نہ صاحب علیم یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر ہے باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ گالی اور گولی پر اتراتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والبی اجمائین